لاہور اللہ اقبال بولے گو تو فنگ دست مسلمان میں ہے کہاں ہو بھی تو دل ہے موت کی لذت سے بے خبر کافر خردی موت سے بھی لرتا ہو جس کا دل کہتا ہے کون اسے کہ مسلمان کی موت مر تعلیم اس کو چاہیے تر جہاد کی دنیا کو جس کے پنجائے خونی سے ہو خطر سبحان اللہ. <سلام> باطل کے فالوفر کی حفاظت کے واسطے یورپ <سلام> زرہ میں ڈوب گیا دوشتا کمر ہم <سلام> پوچھتے ہیں شیخ کلی نواز سے مشرق میں جنگ ہے تو مغرب میں بھی ہے شر حق سے اگر غرض ہے تو کام ہاں شبائے رپ سے درگو دار